جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے ففٹی ٹائمز قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا ہینڈ شیک سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ولی و صاحب وبارک حضرت سعیدم حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جن کے مبارک ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی اس کفن چور نے سینکڑوں کفن چورائے تھے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے تین قبروں کے بڑے خوفناک واقعات بتائے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور قبر میں دیکھا کہ ایک نہایت خوشنما باغ ہے نہریں بہ رہی ہیں اور اس باغ میں ایک بہت ہی حسین نوجوان مزے لوٹ رہا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کفن چور بتا رہا ہے حضرت سعید حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا کہ تیری قبر توحد نظر کو شادہ ہے نہریں بہ رہی ہیں باغ لگا ہوا ہے اس نے کہا میں نے ایک مبلک سے سنا تھا جو شخص عشورہ کے روز چھ رکعت نفل پڑے دس محرم الحرام کو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے میں ہر سال دس محرم کو عاشورہ کے دن چھ رکعتیں پڑھا کرتا تھا سبحان اللہ قبر جنت کا باز یا جہنم کا گڑا جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی قبر تد نظر کشادہ ہو جائے گی جس سے اللہ پاک راضی ہوگا اس کی قبر میں جن جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس نوجوان سے اللہ پاک راضی ہوا اللہ تعالی نے اس کی خبر کو وسیع کر دیا اس کی قبر کے اندر نہریں بہ رہی ہیں باغ لگا ہوا ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ نوجوان کسی اجتماع میں شامل ہوا تھا اور وہاں سے اس نے اچھی بات سنی عمل کیا اللہ تعالی نے کرم فرما دیا اس پر تو اللہ کرے ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا ہو جائے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے ایک بار ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس حاضر ہوا اور بڑا گھبرایا ہوا تھا کہنے علی علیجا بہت گناہ گار ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجھ گناہگار کی معافی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے خلیفہ عبدل نے کہا تیرا گنا زمین و آسمان سے بڑھا ہے اس نے کہا بڑا ہے خلیفہ نے پوچھا تیرا گنا لوہ و کلم سے بڑا ہے وہ شخص کہنے لگا ہاں بڑا ہے پوچھا تیرا گنا عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے کہنے لگا ہاں میرا گنا اڑشو کرسی سے بھی بڑا ہے خلیفہ نے کہا یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا خلیفہ کے پوچھنے پر بھی تمہارا گنا کیا ہے کہنے لگا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے پھر بھی عرض کر دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ کا علی جا میں کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا چار قبروں کے اس نے عبرتناک اخوال بتائے امیر علیہ سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے کفن چوروں کی نکیش آفات اس میں آپ تفصیل پڑھ لیجئے اس کفن چور نے بتایا کہ میں نے پانچویں کبر کھو دی کفن چرانے کی غرض سے تو یہاں معاملہ برکس تھا پچھلی چار قبروں میں عذابات ہو رہے تھے اور اس قبر کے اندر معاملہ جدا تھا قبر تو نظر کشادہ اور اندر تخت بچھا ہوا تھا اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اس پر بیٹھا تھا اور غیبی آواز آئی اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا سبحان اللہ جوانی میں توبہ کی اللہ تبارک اوتعلا نے اس کی قبر کو تاقد نظر کشادہ فرما دیا یاد رکھیے جو, جو جوانی میں گناہوں سے بچے رب کو یاد رکھے اسے بروز قیامت عرش کا سایہ ملے گا تو اللہ کرے کہ جو ہمارے جوان نوجوان اسلامی بھائی ہیں اس سے وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں جو بھی گنا سرزد ہوئے اسے سچی توبہ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اتائی بمن ذمبی کم اللہ زمبل میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں مدری چینل کے ناظری میرے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا ان اللہ شاہ بتاب بے شک اللہ پاک جوان توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ براقلی سلاۃ اسلام نے فرمایا ان اللہ شہ بلدی یوفنی شبابہ فیتا اللہ پاک اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اطاعت الہی میں گزاری جوانی کے اندر تو عبادت کا مزہ ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ذرا کسی بوڑھے سے پوچھیں جوانی کیسے گزاریں یہ رسالہ پڑھیں آپ امیر علیہ سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے یہ المدینہ تو میں نے اس پر کام کیا داو اسلامی کے شعبے نے تو پتا چلے کہ جوانی میں عبادت کے فضائل کیا ہیں جوانی میں توبہ کی برکتیں کیا ہیں سبحان اللہ حکایتیں اور نصیحتیں اس کتاب میں لکھا ہے جب نوجوان توبہ کر کے رب کی تعریف بارہ کا ہوتا اعلیٰ کی بارگامی چھکتا ہے رجول آتا ہے مسجدوں کی طرف آتا ہے نمازوں کی طرف آتا ہے قرآن کی طرف آتا ہے ذکر و اسکار کی طرف آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طاط و فرما برداری کی طرف آتا ہے گنا چھوڑ دیتا ہے نشے چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیتا ہے فلمیں ڈرامے گانے باجے چھوڑ دیتا ہے گنا چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے جو, جو جوانی میں توبہ کرتا ہے زمین و آسمان کے درمیان ستر قندیلیں روشن کی جاتی ہیں فرشتے صف باندھ کر بلند آواز سے تسبیح کرتے ہیں اسے مبارکباد دیتے ہیں جب شیطان سنتا ہے کہتا ہے کیا خبر ہے آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے ایک بندے نے اللہ پاک سے سلو کر لی ہے یہ سن کر شیطان پگھلنے لگتا ہے اور اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بوڑھوں کو بھی کرنی چاہیے جوانوں کو بھی کرنی چاہیے مردوں کو بھی کرنی چاہیے عورتوں کو بھی کرنی چاہیے سبحان اللہ میرے اکالی سلاح تو نے فرمایا توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے قیامت کے روز ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی توبہ کرنے والے جنت کے دستر خان سے آ کر کھائیں گے عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ دیگر لوگ حساب کی سختی میں مشغول ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا انشاءاللہ اللہ اپنی قبر کو جنت کا باخ پائے گا وہ اپنی قبر کو تاخ نظر کشادہ پائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے ایک نوجوان بنی اسرائیل کا نوجوان بیس سال تک اس نے عبادت کی پھر بیس سال تک گناہوں میں پڑا رہا ایک دن اپنا چہرہ اس نے شیشے میں دیکھا تو داڑی میں سفید بال نظر آئے اس کو شرمندگی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے بیس سال تیری عبادت کی بیس سال نافرمانی کی اب گناہوں سے میں تنگ آ گیا گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کیا تو میری توبہ قبول فرمائے گا غیب سے آواز آئی اے میرے بندے جب تک تو میرا رہا میں بھی تیرا رہا اور تجھ سے محبت کرتا رہا جب تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا اب اگر تو میرا بننا چاہتا ہے تو پہلے سے میں پہلے سے ہی تیار ہوں سبحان اللہ اللہ کی رحمت تو توبہ کرنے والوں پر چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے تو جو جوانی میں توبہ کرے اسے تو خاص مقام حاصل ہوتا ہے شرح و میں ایک روایت لکھی ہے آئیے وہ بھی پیش کرتا ہوں حضرت سیم ابراہیم عدم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص شام میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی پوچھا وہ کیا فرمائے ایک قبر کے قریب کھڑا تھا اچانک وہ قبر پھٹی اور اس سے ایک بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے خزاب کیا ہوا تھا فرمائے ابراہیم پوچھو کیونکہ اللہ پاک نے مجھے تمہارے لیے زندہ کیا ہے میں نے کہا ماں فعل اللہ عودی کا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا میں برے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے تین باتوں کے سبب بخش دیا تو مجھ سے اس حال میں ملا کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا تھا تیرے سینے میں ذرا برابر بھی حرام گھونٹ نہیں اترا تھا اور تو مجھے خزاب لگائے ہوئے ملا اور جس نے خزاب کیا ہو اسے آگ کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی اس کے بعد اس کی خبر بند ہو گئی حضرت سینا ابراہیم عدم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے رسولی وہ شخص جو ملنے آئے تھا تجھ پر افسوس ہے اللہ پاک کے لیے عمل کر وہ تجھے عجائباد دکھائے گا تین عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کی بخشش فرمائی ایک تو یہ کہ وہ اللہ پاک سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا تھا اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا تھا صالحین سے اولیاء سے محبت رکھتا تھا اور کبھی اس نے حرام کچھ پیا نہیں تھا کھایا نہیں تھا اور وہ خزاب کیا کرتا تھا داسلم کے مدنی محل میں مہندی کا خضاب کیا جاتا ہے خوش نصیب اسلائیں دے کرتے ہیں اور کریں تو اچھی بات ہے نہ کریں تو کوئی گنا نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت آپ نے سنی شرح سدور میں حضرت علامہ جلال سیوتی شاف رحمت اللہ تعالی ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کبر کھو دی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس میں بیٹھ گیا تو اس کو اپنی کمر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنا محسوس ہوئی اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے ٹھنڈی ہا آ رہی تھی اس نے اس سوراخ کو انگلی سے کریدنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر تحد نگاہ کشادہ تھی اور ایک بزرگ خضاب لگائے ہوئے موجود تھے اور ایسا لگتا تھا کنگھی کرنے والوں نے ابھی ابھی کنگھی کی ہے اللہ کے نیک بندوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ والی وسلم پر ایمان لانے والے فرما برداری کرنے والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے نمازیں پڑھنے والے ایمان لانے والے نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے اچھے اعمال کرنے والے فرائض واجبات مستحبات وغیرہ پر عمل کرنے والے اللہ کے رحمت سے ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی تاد نظر کشادہ ہو جائے گی اور جو بے ایمان ہے مسلمان نہیں ہے یا مسلمان تو ہے مگر اس کے عمل اچھے نہیں گناہوں میں پڑا ہوا ہے فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتا سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا کڑا بن سکتی ہے امیر علیہ سنت اتنا پیارا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں گورنے کا باغ ہوگی خلد کا گورنے کا باغ ہوگی خلد کا نیکوں کی قبر جنت کا باغ ہوگی گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دو زخ کا گہا مجرموں کی قبری دو زخ کا دڑھا کھلکھلا خل کر ہنس رہا ہے بے عمل قبر میں روئے گا چیخے مار کرے کر لے تو رب کی رحمت Hey بڑی قبر میں ورنا سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنہ ہوگی کڑی اللہ تبارک و تعالی میں نیک اعمال کی توفیقہ فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم